بسم اللہ وحد صدقہ میرے محترم مسلمان بھائی بہنوں اور السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آج چودہ سو اکتالیس ہجری ماہ شعبان کی بارہویں تاریخ ہے شیخ ابو مصعب صور فق اللہ وسرہ کی کتاب دعوت المقَۃ اسلامی یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد تیسری فصل کے چھٹے نقطے میں جاری ہے چھٹے نکتے میں استاد محترم عباسی خلافت سے عثمانی خلافت تک بعض مستقل حکومتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں آج کے درس میں انشاء اللہ ہم ان مستقل حکومتوں کا ذکر کریں گے جو کہ عباسیوں کے دور حکومت میں جزیرت العرب میں قائم ہوئی ان میں سب سے پہلی حکومت عبادیوں کی ہے جو کہ مسقط میں قائم ہوئی تھی 176 ہجری میں اور آج تک قائم ہے دوسری حکومت کرامتا کی تھی بحرین میں 296 سو ہجری میں قائم ہو کر 398 سو ہجری میں ختم ہوئی تیسری بنو نجاح کی حکومت ہے جو کہ یمن میں 421 میں قائم ہوئی اور پانچ سو چوون ہجری میں ختم ہوئی چوتھے نمبر پر پریا صنع یمن میں قائم ہوئی چار سو پچاس ہجری میں اور چھ سو ہجری میں ختم ہوئی پانچویں حکومت جو کہ جزیرت العرب میں قائم ہوئی ہے یمن ہی میں چھ سو چھبیس ہجری سے آٹھ سو چھبیس ہجری تک یہ قائم رہی ہے ان پانچوں حکومتوں کا ہم یہاں مختصر مختصر تذکرہ کریں گے جیسے کہ استاد محترم نے کیا ہے سب سے پہلے عمان میں جو حکومت قائم ہے یہ عبادیوں کی حکومت تھی عبادی دراصل خوارش کا وہ معتدل فرقہ ہے جو کہ اہل سنت والجماعت سے نزدیک ترین ہے ان کے مذہب کی بنیاد عبداللہ بن عباد تمیمی نے رکھی ہے امویوں نے عباسیوں نے ان کے خلاف سخت جنگیں لڑی ہیں انہیں شام حجاز یمن اور افریقہ سے بھگایا لیکن ان کی ایک اقلیت آج بھی عمان میں مسقط میں موجود ہے 176 ہجری میں یہ حکومت عمان میں قائم ہوئی جلندی بن مسعودی بازی نے اس کی بنیاد رکھی اور ان کے جو مشہور دائی تھے ان کا نام غسان بن عبداللہ الحمیدی تھا یہ لوگ تجارت پیشہ لوگ تھے اور ان کے ملک نے بہت زیادہ ترقی کی تھی دوسرا ملک جو ہے یہ کرامتا کا ہے بحرین میں یہ حکومت قائم ہوئی تھی دو سو ہجری میں اور تین سو اٹھانوے ہجری تک قائم رہی ہے یعنی ایک سو دو سال تک یہ کرامتا کا ذکر پہلے انقلابات کے سلسلے میں آ چکا ہے حسین احوازی نام کے ایک فاطمی اسماعیلی شخص نے جو کہ ایرانی تھا اس نے اسماعیلی دعوت جو ہے عراق کے جنوب اور بحرین تک پہنچائی جب وہ مر گیا تو قرمت نام کا ایک فارسی شخص اس کا جانشین بنا کہا جاتا ہے کہ اس کا نام ہمدان اشعث تھا یہ سب اسماعیلی امام منتظر کے دائی تھے ان کی تشکیل عبداللہ بن میمون قداح نے کی تھی جو کہ اسماعیلی دعوت کا نگران تھا وہ قداں علام فی مزید جمع المزدقی یل فارسی یل یہودی یل انہوں نے ایک ایسے ملغوب نما مذہب کی دعوت دی جس میں مجوسیت یہودیت نصرانیت اور اسلام سب چیزوں کو شامل کیا گیا تھا یعنی ایک ملغوبہ سا انہوں نے بنایا ہوا تھا جس میں لوگوں کی خواہشات اور لوگ کی شہوتوں کو تسکین پہنچانے کے مختلف ذرائع استعمال کیے جاتے تھے دو سو ہجری میں یہ خطیف بحرین یمن ان علاقوں میں قائم ہوئی انہوں نے عراق میں بھی زبردست جنگیں لڑی ہیں ان کا مقصد دراصل عباسیوں سے خلافت چھیننا تھا اور فاطمیوں کے خلاف بھی یہ لڑتے تھے تاکہ اسماعیلی دعوت کی جو قیادت ہے وہ ان کے ہاتھوں میں آ جائے انہوں نے فاطمیوں کے شام میں جو مراکز تھے قاہرہ میں جو مرکز تھا وہاں فاطمیوں پر حملے کیے ہیں لیکن فاطمی ان کو بگانے میں کامیاب رہے تین سو سترہ ہجری میں ان منہوس لوگوں نے جو کہ زمانے حاضر کے خان کے آبا و اجداد تھے انہوں نے مکے پر حملہ کیا حجر اسود کو اکھاڑ لیا اور حاجیوں کو قتل کیا حاضر اسود کو یہ اپنے ساتھ قطع لے کر چلے گئے جہاں ان کا مرکز تھا حاجیوں پر ٹیکس نافذ کرنے کے بدلے میں انہوں نے تین سو ہجری میں یعنی تقریباً 20 سال بعد حاضر اسود دوبارہ بیت اللہ شریف میں واپس کیا یہ حکومت 398 ہجری میں الحمد ختم ہو گئی تیسری مملکت جو کہ زبید یمن میں قائم تھی چار سو اکیس ہجری میں قائم ہوئی تھی اور پانچ سو میں ختم ہوئی ایک کالے حفشی غلام نے یہ حکومت قائم کی تھی لیکن اس کے خاندان والے آپس میں لڑتے رہتے تھے جس کی وجہ سے تہاما کے والی علی بن محمد نے پانچ سو میں ان کا خاتمہ کر ڈالا چوتھی مملکت سنہا میں یمن میں تھی جس کا نام سلحیا تھا یہ لوگ بھی اسماعیلی تھے محمد سلیحی کے نام سے ان کا یمن میں جو دائی تھا اسماعیلیوں کا اس نے یہ مملکت قائم کی تھی فاطمیوں کے ساتھ ان کے کرامتا کے برخلاف اچھے تعلقات تھے فاطمیوں نے ان کو بہت اچھے اچھے لقدے عطا کیے ہوئے تھے جیسے امیر العمر اور المکرم ان کا کنٹرول حجاز مقدس تک تھا حتٰ کہ ان کی حکومت ایوبیوں کے آخری بادشاہ توران شاہ کے ہاتھوں ختم ہوئی ان کی جو مشہور شخصیت ہے وہ ایک عورت ہے اروا بنت احمد اس کا نام ہے اس عورت کے نام پر صنع میں اسماعیلیوں کا ایک عبادت خانہ بھی موجود ہے پانچویں حکومت جو کہ یمن میں قائم ہوئی تھی یہ بنی رسول کی حکومت ہے چھ سو چھبیس ہجری سے آٹھ سو چھبیس ہجری تک یہ حکومت جاری رہی ہے علی بن رسول کا تعلق استعیوں کے قبیلے سے تھا جو کہ اسلامی فتوحات سے پہلے شام کے بادشاہ ہوا کرتے تھے علی بن رسول کو ایوبیوں نے مکے پر 652 ہجری میں والی مقرر کیا تھا پھر یمن کی حکومت بھی ان کے حوالے کی تھی ان کی حکومت ہزر موت سے مکے تک قائم تھی تقریباً دو سو سال تک ان کے خاندان میں یہ حکومت چلتی رہی یہ تاجر پیشہ لوگ تھے سمندری تجارت سے انہوں نے بہت زیادہ مال و دولت کمائی خصوصی طور پر ان کی تجارت ہندوستان کے ساتھ بہت زیادہ تھی ان کے زمانے میں صنعت اور زراعت نے بہت زیادہ ترقی کی وقت کان وال مذہب شیف رحمہ اللہ تعالی یہ شافعی عئی تھے یعنی اہل سنت والجماعت سے ان کا تعلق تھا امام شافی رحمہ اللہ کے مذہب پر تھے وشجا و جمع المکتباد انہوں نے علماء کرام کی بہت حوصلہ افزائی کی تھی اور یہ کتب خانوں کو جمع کرنے میں بہت مشہور تھے یعنی علم دوست تجارت پیشہ لوگ تھے ان کی حکومت بھی دو سو سال بعد ختم ہو گئی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اسلامی حکومت عطا فرمائے اور اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے ہمیں ان قائم ہونے والی اور پھر ختم ہو جانے والی ان حکومتوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد ولا علیہ و صحبی اجمائین و السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ